خوب بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا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 بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْ آیَتَن يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ تو ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جتنی خلقت ہم نے بنائی ہے ان کا انہیں ہم نے چپکتے گاری سے بنایا ہے ہاں تم تو تعجب کرتے ہو اور یہ تمسکر کرتے ہیں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 لَهُمْ أَنَّاهُمْ يُلْجَفُونَ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِين كَأَنَّهُنَّ نَبِيتٌ مَكْنون فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قِرين يَقُولُ أَأَنَّكَ لَمِنَ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 ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثلي هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم إن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 قَّ إَّ لَهُم عَلَيهَا لَشَبًا مِن حَمِيم خَّ إَِّ مَوجَهُم ل إِلَجَحيِيم إِهُم أَنفَآبَ أَهُمْ ضَلين فَهُمْ على آذَالهِم يهون وَلَقَدرٌ ل قَدِلَهُم أَكأكثرَر الأأَوَّلين وَلَقَد أَسَلن فيِيهم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 پھر ان کو دوزد کی طرف لوٹایا جائے گا انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ ہی پایا سو وہ انہی کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں اور ان سے پیش کر بہت سے پہلے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے اور ہم نے ان میں متنبے کرنے والے بھیجے سو دیکھ لو جن کو متنبے کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا ہاں اللہ کے بندگانے خاص کا انجام بہت اچھا ہوا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 فإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قَالَ لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم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 تب وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے سوراغ الا علی حدیم کا کوال النون کم لکون سراغیم کو بل بل یمین سون کال اچا بدون ستون و اللہ خلق کم و ملون کالو بنون بنیا نل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 وہ کہنے لگے کہ اس کے لئے ایک عمارت بناو پھر اس کو آج کے دھیر میں ڈال دو غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا فقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم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 لذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه <سكلم> <سبس> مبين تهمنونك فقارا في أي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 برقصے نازل کی تھیں اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صحیح ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی ہیں والا قدمنا على موسی وهارون قنجینا هما وقومهما من الكرب العظیم ونصرناهم فكانوهم الغالبين واتیناهم الكتاب المستبین وهديناهم الصراط المستقيم وجركنا عليهما في الاخرين سلام على موسى وهارون ان كذلك نجد المحسنين انهما من عبادنا المؤمنين اور ہم نے موسی اور ہارون پر بھی احسان کی اور ان کو اور ان کی قوم کو مصیبت عظیمہ سے نجات بخشی اور ان کی مدد کی تو وہ غالب ہو گئے اور ان دونوں کو کتاب واسط المطالب عنایت کی اور ان کو سیدھا راستہ دکھایا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 اور اسے پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑے دیتے ہو یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا سو وہ دو میں حاضر کیے جائیں گے ہاں اللہ کے بندگانے خاص مبتلائے عذاب نہیں ہوں گے اور ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی چھوڑ دیا کے پر سلام ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے ان کم لمو نل مسبین و بل اکلو اور لوٹ بھی پیغمبروں میں سے تھے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 بلولا مسبین للبی تبھی بک اردون پن بدنا ہوں بل او ہوں سفید و اوسل نہ ہوں ارم الفن اوی دونو پہ نہ ہوں ارحین اور حين بھی پیغمبروں میں سے تھے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 تو وہ ایمان لے آئے تو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدے دیتے رہے تم سو دین ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ اس وقت موجود تھے دیکھو یہ اپنی جھوٹ بنائی ہوئی بات کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں کیا اس نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پسند کیا ہے تم کیسے لوگ ہو کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے یا تمہارے پاس کوئی سریح دلیل ہے اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِحُ الْجِنِّ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ فَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُقْلَطِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اور انہوں نے اللہ میں اور جنوں میں رشتہ مقرر کیا حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے مگر اللہ کے بندگان خالص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 لیکن اب اس سے کفر کرتے ہیں سو قریب ان کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا جنون نزل بساحتهم فساء طباح اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے کہ وہی مظفر و منصور ہیں اور ہمارا لشکر غالب رہے گا تو ایک وقت تک ان سے اعراض کیے رہو اور انہیں دیکھتے رہو یہ بھی ان قریب کفر کا انجام دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے آزاد کے لیے جلدی کر رہے ہیں مگر جب وہ ان کے میدان میں اترے گا تو جن کو ڈر سنایا گیا تھا ان کے لیے برا دن ہوگا ابلا رَبِّ اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیرے رہو اور دیکھتے رہو یہ بھی ان قریب نتیجہ دیکھ لیں گے یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے اور پیغمبروں پر سلام سب طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کو سزاوار ہے